الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استصفى خصوصا على افضل ان وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خضان كفور اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وسلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقبي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتم ہے سو سکیف تو موہم و اخرجوخر توجدل ہرام حتالو کم فی فَإِنَّ الله فقلوہ کزال وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ تَنَازَعْتُمْ فَلَٰهُدْوَى إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا لما اللہ حقمر اللہ اللہ رب یار ابھی جو آیات تناوت کی گئی ہے یہ سورہ حج کی چار آیات ہیں آیت 38 سے آیت 41 تک اور پھر سورہ بقرہ کی چار آیات ہیں آیت 190 سے آیت 193 تک اور ان کے حوالے سے پرانے حکیم میں جو ازن کتال آیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو حکم کتاب آیا جس سے کہ قتال فرض ہو گیا جنگ واجب ہو گئی ان دونوں کو فرق کو سمجھنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں پچھلی نشست کا ایک قرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے میں نے ارض کیا تھا کہ ان جنگوں کے بارے میں مغربی مصنفین اور مورقین اور مستشرقین کے پروپیٹنڈے کے وجہ سے ہمارے ہاں بھی دانشوروں میں علماء میں فضلا میں مصنفین میں سیرت نگاروں میں ایک معذرت خہانہ انداز پیدا ہوا انداز پیدا ہوا جس سے کہ یہ پورا منہج انقلاب جو ہے وہ ہو گیا بات واضح نہیں ہو رہی اس اعتبار سے میں نے ارج کیا تھا کہ یہ جو اٹھارہ مہینے ہجرت کے بعد سے لے کے غزوہ بدر تک موسٹ پروفاؤنڈ موس سے فیصلہ کن اور بڑے ہی نتیجہ خیس اس میں جو اقدام ہوئے جو آپ نے جو بھی عملی طور پر پیش قدمی فرمائی اس کو سمجھنا ضروری ہے اور خاص طور پر ان جنگوں کے بارے میں کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے تھا یہ اقدام تھا یہ چیلنج تھا ہر انقلابی تحریک اور دعوت ایک خاص مرحلے کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتی کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک ہیڈ آن پولیجن جو ہے براہ راستم اس نظام باتی کے ساتھ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ مول لینے کی پوزیشن میں آ گئے تو وہ تو خود آگے بڑھ کر ٹکراؤ مول لیتی اس لیے کہ مقصد تو اس کا ہے نظام کو بدلنا جو نظام پری ایگزٹ کر رہا ہے وہ تو سٹیٹس کو چاہتا ہے ہمیشہ وہ نظام وہ بادشاہی کا نظام ہو سرمایہ دارانہ نظام ہو کوئی اور نظام ہو جاگیرداری نظام ہو جو بھی نظام قائم ہوتا ہے جن لوگوں کے وفاتات اس سے وابستہ ہیں وہ سٹیٹس کو وہ چاہتے لیکن جو لوگ نظام بدلنا چاہتے ہیں اصل میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسے درخت اکھیڑنا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی جھجوڑنا پڑے گا اس کی جڑوں کو ہلانا پڑے گا جو درخت اپنی جگہ پر قائم ہے اسے کیا ضرورت ہے کسی اقدام کی اور چیلنج کی تو اصل میں چیلنج اور اقدام جو ہے وہ انقلابی دعوت کے انقلابی تحریک کی طرف سے ہوتا ہے جب یہ بات سیرت نگاروں نے ہمارے نگاہوں سے اجل کر دی تو واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ انقلاب منہج انقلاب نبوی وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا اس میں, میں ایک تحریر بات کو سنا رہا ہوں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے جو داس خون فی علم جن کو ہم کہیں گے علماء کرام جدید دانشور ہمارے جو تھے وہ تو جو بھی حالات پیدا ہوئے ان سے متاثر ہوئے اور اسی کے نتیجے میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں علامہ شبری جیسی شخصیت بھی معذرت خانہ انداز اختیار کر گئی لیکن یہ مولانا محمد ادریس کاندر بھی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اقتباس سنا رہا یہ جو تھبی پرچہ چھپا ہے ابھی ایشو بھی نہیں ہوا ہے بیس کا جولائی سن ترانوے کا اس میں یہ اقتباس شاید ہو گیا ہے مولانا کاندر لکھتے ہیں اور جب خداوند بند الجلال کے باغیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچتاپ کھاتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں یہ رہا ہے اس دور کے اندر ہمارے مصنفین اور سیرت نگاروں کا طرز سے عمل کہ جب خدا بندال کے باغیوں سے جہاد و قتال کا ذکر ہے تو بہت تیز کھاتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ممکن نہ ہوا کہ آدا اللہ اور جہاد و تتال کی آیات و احادیث کا انکار کر سکے اس لیے تعلیم کی رائے اختیار کی کہ یہ غزوات و سرایا کہ علاء اللہ یعنی اللہ کا بول بالا کرنے اور آسمانی بادشاہت قائم کرنے اور قانون خداوندی کو الگ اعلان جاری کرنے کے لئے نہ تھے بلکہ محض اپنی حفاظت اور جان بچانے اور دشمنوں کی مدافعت کے لیے یہ ہے وہ انداز کے جو اختیار کیا گیا اس پر جو دلیل دی ہے بہت خوبصورت مولانا اجنیس خاندر بی اللہ علیہ نے بڑی عقلی دلیل ہے منطقی دلیل ہے اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی کوئی ضرورت نہ تھی دشمن کی مدافعت کا نظوم اور وجوب عقلی اور فطری ہے ظاہر بات ہے کہ دفاع کا حق جو ہے یہ تو لوجیکل ہے ہر انسان کو ہر وقت حاصل ہے ہر قوم کو ہر وقت حاصل ہے اس کے لیے یہ ترغیب اس کے لیے یہ انداز تشویق کا اس کے لیے تحریر اور تحریرس کا یہ زور شور جو قرآن مجید میں ملتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یعنی یوں سمجھیے تحصیل حاصل جو چیز بغیر یہ سارا زور دیے ہوئے بھی حاصل ہے اس کو خام اس کے اوپر اس طرح ایمفیس ڈالنا اور اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو کار لا حاصل ہے یا تحصیل حاصل ہے ایسی چیز کو حاصل کرنا جو کہ پہلے سے حاصل شدہ ہے تو بڑی پیاری بات ہے اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی حاجت نہ تھی دشمن کی مدافعت کا نزو اور وجوب عقلی اور فطری ہے کسی عاقل کا اس میں اختلاف نہیں کیا خلفائے راشدین کے تمام جہاد دفاعی تھے کوئی جہاد ان میں اقدامی نہ تھا اور کیا سلاطین اسلام کے ہندوستان پر حملے بھی اقدامی نہ تھے ایک ہزار سال قبل کیا کسی لالا اور دھوتی پرشاد کی مجال تھی کہ وہ کسی اسلامی حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکے اور شاہان اسلام ان کی مدافعیت کے لیے اٹھے گویا کہ ایک لوجیکل اس میں جواب موجود ہے ان اپالوجیٹک انداز اختیار کرنے والوں کے خلاف ایک ہسٹوریکل ہے کیا ایران نے حملہ کیا تھا عالم اسلام پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ع جو ہے اس کے اوپر پیش قدمی فرمائی اور آپ نے اقدام کیا ایران نے تو کوئی آغاز نہیں کیا تو واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس انداز کو اختیار کرتے ہیں وہ ہر عقل و منطق اوران مجید اور حدیث اور احادیث سے اس کو تو چھوڑیے عقل و منطق کو بھی سامنے نہیں رکھتے اور تاریخی حقائق کو بس کرتے ایرانیوں نے کب حملہ کیا بلکہ رستم جو سپار افواج ایران تھا اس نے تو جو وفد تھا جو آیا ہے گفتگو کرنے اسے اس یہی کہا تھا بھائی آپ لوگ کیوں حملہ ہو گئے ہم پر پہلے بھی کبھی آپ لوگ آتے تھے کچھ قبائلی ریڈس کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے کچھ لوٹ کر اس مرتبہ آپ جانے کا واپس جانے کا نام نہیں لے رہے بات کیا ہوئی تب انہیں بتایا گیا عرت ساد ابن ابھی بکاس تھے اس وقت کے اندر اِن سلنا پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اب ہم بھیجے گئے وہی جو پچھلی رشت میں میں نے ارض کیا تھا کہ رسول اور رسول اللہ ہے. ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھیجا ہمیں انا قدر سلنا وہ جو مشرہ ہے کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں کہ ہم آئے نہیں بھیجے گئے ہم تو اس وقت لارے مشر نے ڈیوائن مشن یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے بحث مسلمان ان قد سلنا ہم خود نہیں آئے بھیجے گئے لے دکھ رناس تاکہ لوگوں کو نکالے منظلمات جہازیں نور نورسلام جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے نکال کر نور ایمان اور نور اسلام میں لائیں وہ امن جوہر الملو کے الاسلام اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر چھڑا کر اسلام کے نظام عبل شروش ناس کریں یہ ہمارا مشن ہے ہم اس لیے آئے تو یہ ہے اصل میں تمام حقائق کو ان کے صحیح کانٹیکس میں رکھنا ضروری ہے اب آئیے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اس میں تتال اور حکم قتال اس کے لیے جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان کا ہم ظاہر بات ہے کہ اس قدر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کے حوالے سے یہ حقائق آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور اس کے حوالے سے انہیں یاد رکھنا ان کا استحصار آسان ہو جائے سورہ حج کے بارے میں کیونکہ پچھلی پر میں بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ بکی ہے یا بدنی یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری صورت مکی ہے یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری صورت مدنی ہے لیکن ایک رائے جو بین بین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری صورت بحثیت مجموعی تو مکی ہے لیکن اس میں مدنی آیات بھی شامل ہیں اور ویسے بھی مکیہ پوری صورت جو ہے وہ بھی ہجرت سے متصلن قبل نازل ہوئی اور میں یوں دیکھتا ہوں قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو کہ ہجرت کے درمیان میں اگر آپ رکھیں گے ہجرت کو متصل قبل سورہ حج ہے متصل بقرہ ہے اور ان دونوں میں اتنی گہری مناسبت مشابہتیں ہیں ایک مناسبت اور مشابہت وہ ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شہادت علی الناس اس امت کا فرض منصبی شہادت علی الناس یہ مضمون انہیں دو صورتوں میں آیا سورہ حج کی آخری آئٹ میں آیا و جاہد و فلاہ حقا جہادی وج کو اور پھر ایک سبنیٹ کلوس درمیان میں ہے اسے چھوڑ رہا ہوں اور لیکن کس لیے تمہیں چن لیا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے کس لیے کر لیا ہے رسول و شہیدن عالیہ کم و تکونس تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر رسول اتمام حجت کر دے تم پر تم اتمام حجت کرو پوری نو انسانی پر. وہی مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا. مکز کا جامنا کو ممتم فقل تکن و شہادہ عال ناس و شہیدہ <شَهِدًا> اسی لیے اسی غرض سے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے کوئی چھوٹی سی ایسوسی ایشن بناتے ہو تو اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹس معین کرتے ہو کوئی انجمن بناتے ہو کوئی اور ادارہ بناتے ہو انسٹیٹیوٹ بناتے ہو تو پہلے ایمز اینڈ آبجیکٹس معین کرتے ہو اگر مقاصد کیا ہیں تمہیں جو امت بنایا گیا امت کی تشکیل ہوئی ہے امت کی تاسیس ہوئی ہے امت کی تاجپوشی ہوئی ہے تحویل قبلہ کو علامت بنا دیا گیا ہے کہ سابقہ امت معزول ہو گئی اور اب ایک نئی امت کی حیثیت سے تم اس مقام پر منظم کر دیے گئے تو آخر مقصد کیا ہے وہ کزال کجالناک امت وسطا عال و یکل رسول عالیہ کم اسی طریقے سے یہی دو صورتیں ہیں جن میں حج کے مناسب کا ذکر ہے اور پورے قرآن میں کئی نہیں سورہ حج کے بھی دو رکو ہیں پورے دو رکو مناسی کے حج پر سورہ بقرہ میں بھی دو ہی رکو ہیں وہ بھی مناسی کے حج پر یہ مشابہت ہے اسی طریقے سے ازم قتال سورہ حج میں ہے حکم کتا سورہ بقرہ میں ہے. تو یہ جو ان دونوں صورتوں کے مابین ربط ہے مشابہت ہے مناسبت ہے اس میں یہ تیسری بات نوٹ کر لیجئے ازم قتال ان آیات میں ہے اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں ان اللہ, يدافع عن آمنوا. اللہ مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی جانب سے ان اللہ خلوان کفور اللہ تعالی کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب لوگ جو خائن ہوں نہ اس آئے مبارکہ میں دو پوائنٹس ہیں جو بہت قابل توجہ ہیں پہلی بات تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو قریش کا غلبہ مکے پر رہا اور اے مسلمانوں تم پر بھی وہ غالب رہے اس کی وجہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے یا یہ قریش پسند ہے یہ تو خوان ہے کفور ہے یہ خائن ہیں انہوں نے کعبے کی حرمت کو بٹا لگایا ہے کعبے کے اصل مقصد کو ضائع کیا ہے دنیا کے بت میں پہلا وہ گھر خدا کا یہ تو گھر خدا کا تھا جسے انہوں نے بتقدہ بنا دیا ہے خدا واحد کی توحید کے لیے تعمیر کیے گھر کو تین سو ساٹھ بتوں کا اڈا بنا دیا ہے خوان ہے اور کفور ہے نہایت نا ہیں کہ اسی کعبے کی بدولت انہیں رزق مل رہا ہے اسی کی بدولت انہیں حقوق حاصل ہیں عرب میں انہیں امن حاصل ہے فل یا بدو ربادل نظریہ تھا مہم من خوف ان احسانات کا انہوں نے یہ بدلا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان سے نفرت ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے کے قابل ہونے کے لیے تمہیں کچھ بھٹیوں میں سے گزرنا تھا یہ تمہاری تربیت کا لازمی جس تھا تمہیں ان امتحانوں میں سے آزمائشوں میں سے ان ابتداؤں میں سے گزارنا لازم تھا یہ ہماری حکمت کا تقاضا تھا اب تم تیار ہو گئے ہو اب تمہاری جمعیت خراب ہو گئی ہے تمہاری تربیت ہو گئی ہے تم منظم ہو گئے ہو تم سب و کے ہوگر ہو گئے ہو تم جان ہتھیلی پر لے کر اب تیار ہو اپنا کن من اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آ رہا ہے اور اب مدافعت اللہ کرے گا تمہاری طرف سے لیکن دوسرا نقطہ یہاں نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان الفاظ سے یہ سمجھے گا کہ مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدافعت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی جبکہ صحابہ کا بالکل برقس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے ذمے گمامت اللہ اللہ رسک کو ہا لیکن اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں پھر بھی رزق کے حصول کے لیے صبح سے لے کے شام تک محنتیں کرتے ہیں مشقتیں کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں وہاں وہ نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ گھر پہ بیٹھے رہو اللہ تعالی پر ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ رسک پہنچا دے گا لیکن دین کی حد بازی جی اللہ کر دے گا یوز رحو والدین کل لہی یہ فائل ایک فائلی زمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہے اللہ غالب کرے گا یہ انسانوں کے کرنے کا کام نہیں یہ ہے وہ ہماقتیں جس میں اچھے اچھے مذہبی عناصر اچھے اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں ان بغالتوں میں ان ہماقتوں میں مترا ہے لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا ان اللہ منو یہ وعدہ اپنی جگہ ہے لیکن محنت تمہیں کرنی ہوگی مشقت تمہیں کرنی ہوگی ان تنسر اللہ انسر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنا سب کچھ میدان میں لا کر ڈال دو گے پھر نصرت خدا بندی آ جائے گی تین سو تیرہ کو لا کر میدان بدن میں اے محمد تم ڈال دو گے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سجدہ کرو گے ہماری جناب میں تو ہماری طرف سے نصرت کا یہ نوید آ جائے گی لیکن یہ کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہو وہ نہ کرے اور صرف اللہ کے اوپر تبکل کرے یہ اسلامی توکل نہیں اس کے بعد وہ آ گئی للذین ظلموا وإن نصرهم اس حایت کے بارے میں نوٹ کر لیجیے کہ اس کی کراچ کے بارے میں بھی دو آراء ہیں اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بھی دو آراء ہیں اور وہ دونوں آپس میں کورسپانڈ کرتے ہیں ایک کراط اس کی کورسپونڈنگ جو ہے وہ زمانہ نزول کی روایت دوسری ہو جائے گی دوسری کراط جو ہے وہ زمانہ نزول کی دوسری رائے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یہ جو حف قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ امام قاسم کی روایت حفظ ہے جس کے کہ ہم سب لوگ ہندو پاکستان کے لوگ جو ہیں بل ومو اسی سے واقف ہیں اس میں یہ مجہول کے سینے ہیں دونوں اوزے للذین یقاتلونا یو اوزینا ماضی مجہور یقاتلونا قاتل مزار مجہول اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن پر تطال ٹھوسا جا رہا ہے جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے بے انہم ظلم اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے ان پر زیادتی ہوئی ہے تو ان اللہ اعلیٰ نسر قدیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے اللہ نصرت دے گا اور اب اجازت تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے تمہیں روکا گیا تھا کفو ایزیئر کو اپنے ہاتھ بندے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے لیکن اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اگر یہی کراحت ہو اور میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ صحیح تر ترکراہت یہی ہے ہو جائے جو کاونہ بے انہوں نے تو اس کا زمانہ نزول صحیح صحیح معین ہوتا ہے اسنائے سفر ہجرت میں جب کہ حدور جا رہے تھے مدینے کی طرف اس وقت یہ رعایت ناظر کی گویا کہ مسلمانوں یہ ہجرت اور حقیقت اب یہ ہے جو سمجھ یہ کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو تمہاری سڑی اور جوہد تھی جو تمہاری تحریک تھی جو تمہاری جدوجہد تھی اس میں ٹرننگ پوائنٹ کہ اب پیسو رجسٹنس کا دور ختم ہوا اور ایکٹو رجسٹنس کا دور کا آغاز ہوا آج سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے, گئے تمہیں روکا گیا تھا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے او دین لذین اور یہ ایک فرمان جیسا ہوتا ہے شاہی فرمان یہ وہ انداز اجازت دی گئی کیوں کہا اس لیے کہ مکے والوں کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہوتی رہی تھی انہوں نے مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اس اعتبار سے وہ کام گویا کہ ان کی طرف سے تو پہلے سے ہو رہا تھا یونیلیٹرل وار تو پہلے سے جاری تھی لیکن اب وہ بائی لیٹرل ہوگی اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے دو طرفہ جنگ ہوگی پہلے ایک یہ تھا کہ ایک طرف سے تشدد ہو رہا ہے تعظیم ہو رہی ہے یہاں تک کہ شہید کر رہے ہیں اہل ایمان کو لیکن تمہیں حکم نہیں تھا اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی اللہ دین اخرے جو امن دے آ رہے ہیں وہ لوگ کے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق ناحق یعنی ان کا کوئی جرم نہیں انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے کسی کی جان پر مال پر عزت پر آبرو پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا بغیر ہفتے اللہ یقور اللہ سوائے اس کے کہ ان کا جرم بس ہے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ توحید کے قائد ہو توحید کا اعلان کر رہے ہیں اس کے سوا ان کا کوئی جرم نہیں یہ گویا کہ جو مکے والوں کی طرف سے تشدد اور پروسٹیکوشن ہے اس کی شناعت کو نمایاں کیا جا رہا ہے ناحق بغیر کسی جواز کے بغیر کسی جرم کے جو ظلم اور کابدین پر روا رکھی گئی ہے مسلمانوں پر اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے و لف اللہ اچل نوٹ کر دیجیے دوسری طرح جو ہے وہ دونوں جو افعال ہیں یہ وہ معروف کی شکل میں آزے نہ لزینہ یو کاتے اجازت ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں اس لیے